خراب مین شر کے انیستی طبیع اللہ ہی اویت وغیرہ ہر اس کام کے میں جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں رکھتا ہے کسی دوسرے سے مدد مانگنا یہ شرک ہے یا دعا جو اللہ سے مانگی جاتی ہے کسی دوسرے سے مانگنا یہ شرک ہے مین شرک انتغی طبیلہ فرق ہے استغاثہ اور استعانہ میں آپ یہ نہ کہیں کہ کسی شخص سے ہم کوئی مالی مدد مانگ لیں یا کسی شخص سے اس کی شفارسی مدد مانگ لیں یہ شرک نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طاقت ہر ایک آدمی رکھ سکتا ہے تو جو شخص جس چیز کی طاقت رکھتا ہے اس سے مانگنا یہ یا اسے طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے لیکن جو چیز صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے اور دوسرے سے وہ چیز نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اللہ کی اپنی کتاب میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار شریفہ میں واضح طور پر اللہ تعالی اعلان فرما دیا ہے اب اگر کوئی شخص اس اعلان کے خلاف کر رہا ہے تو اللہ کی ذات اور اللہ تعالی کی صفات جو مدد یا استغاثہ کی خاص ہے اللہ کے ساتھ اس میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے یہ عین شرک ہو گیا تو عربی میں استغاثہ اور استعانہ اگرچہ قریبی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن شرعی طور پر استغاثہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے یعنی ہر اس چیز میں کسی غیر اللہ سے مدد لینا جو جس کی طاقت وہ نہیں رکھتا ہے صرف اللہ ہی رکھتا ہے یہ استغاثہ ہو گیا اس کے علاوہ استعانہ جو ہے اللہ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے ہوتا ہے اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور دوسرے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے الا حسب طاقت ہی جیسا وہ جیسی اس کو طاقت ہو ای یا کنا بدو ای یا کنسکمین اب کہتے ہیں دعا کرنے کا اللہ تعالی نے فخر فرمایا ہے کہ یہ دعا کرو کہ ہم تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں یہاں وہ استعانہ مقصود ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود استعانہ دوسرے لوگوں سے دوسرے شخص سے ہر اس چیز کی طلب کر سکتے ہیں آپ کی اس کو طاقت ہو یہ شرک میں نہیں ہے کوئی آ کر کے الٹا سیگا چلانے لگے اور کہے کس کہ کا مطلب ہے کہ ہم کسی سے مالی مدد نہیں لے سکتے کسی سے اس کی جسمانی مدد نہیں لے سکتے اس کی سفارسی مدد نہیں لے سکتے نہیں یہ چیزیں پیارے رسول نے خود اس کو جاری فرمایا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں فرمایا ہے. آپ کو حدیث مشہور یاد ہے کہ ان اللہ فیعون العبد حفیحوں نے حقی اللہ تعالی بندے کی مدد میں ہر وقت رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے اسی طرح ایک آدمی آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے جنگ کرنا چاہتے تھے تو معلوم معلومات وہ کافر تھے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ار جے فننا لانست نہیں کافر ہم کافر سے مدد نہیں لے سکتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی طاقت کو یہ شک رکھتا ہے اس چیز کی مدد شرعی ہے اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ عام چیزوں میں مدد لیتے ہیں تو ہر چیز میں اللہ کی مدد اللہ کے علاوہ سے مدد دی جا سکتی نہیں یہ شرک ہو گیا تو شرعی طور پر استغاثہ اور استعانہ میں فرق کرنا ہوگا آپ کو کیونکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ میں اس کو ذکر فرمایا ہے جیسا کہ حدیث میں آئے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاق وحمد عالیہ والا اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس چیز کی طلب نہ کرو جو نفع اور نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں اللہ کے علاوہ اگر ایسا کیا فہم فعالتا اگر تم نے ایسا کیا کس کو کتاب ہے سب سے پہلا خطاب ربول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد ہر امتی کے ہر فرد کے ساتھ فردن فردن یہ خطاب ہے یا فلا عبداللہ فلاں عبدالسمی فلا فہن فعلتا اگر تم نے ایسا کیا یہ ہے فرآن کے الفاظ کی تعبیر جس کو جس کی تفسیر اسی طرح کی جائے گی ہر پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہر اس کے ہر خطاب کا کے مخاطب ہم ہی ہیں جیسے اللہ تعالی فرماتے یا ایو حل دینا امن ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر تو آپ کو اسی میں سے سب سے پہلے آپ کے دل میں اس کی چوٹ لگنی چاہیے دل میں اس کا شور ہونا چاہیے آپ کو سب سے پہلے اس کام کے آپ کو تیار ہونا ہے پھر اس کے بعد دوسروں پر بھی واجب ہیں آپ کے اوپر واجب ہو گیا کہ ان کو بھی اس کا حکم کریں اسی طرح جب کہا گیا اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا لائن اے اللہ کے رسول آپ کی طرف بھی یہی وہی کی گئی اور آپ کے پہلے انبیاء کو بھی یہی وہی اسی قسم کی وہی کی جاتی تھی لائن اشرکتا لحبت ملک تو آپ کے تمام عمل ثابت ہو جائیں گے یعنی ان کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں رہے گا اسی طرح آدمی کو جب دلاوت کرے تو یہ سوچے کہ ہم اس کے مخاطب ہیں لئن اشرکتا یہ سوچے کہ ہم اس کے مخاطب ہیں عبداللہ، اللہ عبدالسمی عبداللہ عبدالرحمان عبدالغفار سب اس کے مخاطب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ عبد الغفار لین اشرخت حبت النّامل تو اسی طرح یہاں بھی ہے لَا سب سے پہلے مقاصد پار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کے امتی طار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بہت ہی دور لیکن یہ سوچیں آپ کہ جب پیار رسول کو جس اس قسم کا خطاب کیا گیا کوئی شخص کا دے اپنے بیٹے کے بعد اگر تم ایسا کرو گے تو خیریت نہیں ہوگی تو اس, کے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی بہت دور کی بات ہے کہ وہ اس طرح سے کام کرے اور اس پر اس کو سزا نہ دے وہ وہ انف اگر ایسا کیا آپ نے یا کسی نے کیا وہ مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے یعنی شرک کرنے والوں میں سے کیونکہ کہ شرک اللہ ظلم وہیں ام سس اللہ بےظن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے رسول اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی بے ظن ہے کوئی چھوٹی بڑی تکلیف دینا چاہے پل آپ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے وہیں یہ ریت کبھی خیر ہی اگر اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ آپ کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا اس کو کوئی کر نہیں سکتا ہے یوسی کو بھی میں شاء میں نباہدی الرحیم اللہ تعالیٰ کا پور الرحیم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حدیث قدی حضرت بزر کی کہ جان لو اگر دنیا کے تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے تمہیں نپا پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا،, پہنچا سکتے اللہ کی اللہ تعالیٰ اس نفع کا ارادہ تمہارے ساتھ رکھتا ہوں اسی طرح پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو کر کے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس وقت تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ اجرت نہ چاہے گا اس وجہ سے ہر وقت آدمی کو اللہ تعالیٰ ای سے استحانا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اگر آپ کو جانا ہے کسی آدمی کے پاس کسی کام کے لیے تو وہاں بھی آپ سب سے پہلے جسم اللہ کریں. اور بسم اللہ کر کے اس کام میں داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر اور یہ اگر ذہن میں بات آ گئی کہ وہی سفید اور سیاہ کا مالک ہے چاہے تو ہمیں وظیفہ دے سکتا ہے چاہے ہمیں کام دے سکتا ہے نہ چاہے تو نہ دے سکتا ہے اگر یہ دل میں بات آ تو شرک ہو گیا یقیناً کیونکہ کی اللہ تعالیٰ ہی کی مسیحت بر سب کی مسیحت ہے ہما تشاء اللہ اس وجہ سے توحید کے ان معاملات کو بہت ہی باریکی کے ساتھ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ من اللہ لیکن لیکن اللہ اللہ ہی کے پاس رزق ہے اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا ہے وہ اب دشکر الح الحرج صرف اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اسی کی عبادت کرو اور صرف اسی کا شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ یہ فرمات یہ بھی فرماتے ہوا لیکن یہ عقل کو مخاطب کر کے گویا عقل کو چیلنج کر کے کہا جاتا ہے کہ ہر اس شخص سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارتا ہے مدد مانگتا ہے عبادت کرتا ہے اس چیز کی کہ اس کو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا یا اس کے مقصد کو وہ پورا نہیں کر سکتا مل لائےستجیب لو ایلا مل قیامت قیامت تک نہیں وہ کر سکتا ہے طاقت ہی نہیں ہے اور یہ اشارہ ہے وہ ان ہم اندیں ہم غلط اور جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ ان کی دعا سے غافل ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں یہی حال ہے درختوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے قبروں کے ساتھ جو استغاثہ اور اشتہانہ کیا جاتا ہے کیا یہ کوئی شخص ایک مسلمان عقیدے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہمیں مدد دے سکتے ہیں اگر ایسا سوچنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے عاری ہو کر کے وہ کام کر کرا اللہ تعالی نے یہاں عقل کو مخاطب رکھے کہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے آدمی جب کام کرتا ہے آدمی مزدوری کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے ہمیں اس کے بدلے مزدوری ملے گی کسی کا کام کرتا ہے تو اس کے بدلے مزدوری ملے گی لیکن اگر کوئی شخص جا کر کے بغیر کسی کلب کے کسی کا کام کرنے لگے اور وہ محتاج بھی ہو کہ اس کو مزدوری ملے کھانے پینے کا کام کرے تو اس کو لوگ حقوق ہی بنائیں گے حقیقت یہ ہے کوئی بھی کام کرے بڑا کام بڑے سے بڑا کام ہو تو بڑی مزدوری بھی بڑی ہونی چاہیے چھوٹا کام ہو تو مزدوری چھوٹی اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہی کی بات ہے عام روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا ہے کہ کام کرے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ امن ابل تو دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملے میں اس سے بڑھ کر کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ اس کا کوئی اس, کو دعا اس, کا اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے اور نہ اس کو جواب دے سکتے ہیں اور قیامت تک وہ نہیں جواب دے سکتے علاومل قیامہ وہ مندلون وہ ان کی دعا اور ان کی پکار اور ان کے اجتاشا اشتہارت وہ غافل ہیں وہ جانتے ہی نہیں کوئی ہمیں پکار رہا ہے خبر والا ایک بڑے سے بڑا بزرگ ہو جس کو ہم نے یعنی لوس پاک کا نام دے دیا ہو یقینا اللہ تعالی کے کلام پاک اور دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آئی کرام کے عقیدے کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں یقینا نہیں سنتے ہیں جب وہ ہم سلام کرتے ہیں وہ ہمارے سلام کے محتاج ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر ہماری مر کر کے زندگی میں بھی طاقت نہیں رکھ پاتے تھے مر کر کے کیسے ہماری مدد کریں گے کیسے ہمیں روزی دیں گے کیسے ہمیں کسی طرح درختوں کی جو پوجا کرتے ہیں درختوں سے اولاد طرف کرتے ہیں یا کسی کمبے سے بھی اولاد طرف کی جاتا, کیا جاتا تھا آ کر کے عورتیں چمٹتی تھیں کھمبا ایک پتھر ہے وہی پتھر جس کو تراش کر کے آدمی شرم بناتا ہے پوجتا ہے آج مسلمان اس کھمبے کو جو کمبا بنایا گیا ہے بلڈنگ کے لیے اس کو پوجنے لگے اس کے طرف کرنے لگے کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے وہی داخوش اناس جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اکٹھا کرے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا کانحم آدا جن کو یہ پوچھتے ہیں یہ وہی ان کے دشمن ہو جائیں گے دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں گراؤن کی طرح وہ کہیں گے مجھے ہی رب حالہ کہو انا ربکم ملارس میں سب سے بڑا اور سب سے بلند رب تمہارا ہوں ہو سکتا ہے ایسے لوگ لیکن جامد کے دن جب آئیں گے تو کہیں گے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں پوچھتے تھے ہم ان کی عبادت یا کے پوجنے سے ہم قافل ہمیں علم ہی نہیں کیے ہمیں پوچھتے تھے وہ مندیا قیامت کے دن وہ دشمن ہو جائیں گے دشمن ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے شیطان خود کہے گا جب فیصلہ ہوگا شیطان کہے گا کہ ہم نے تو صرف بلایا تھا ہم نے مجبور نہیں کیا تھا اور تم ہمارے پیچھے دوڑ پر لوگ شیطان کی پوجا بھی کرتے ہیں اور شیطان کے لیے چڑھاوے دیتے ہیں سب کچھ بہرحال شیتان یا کوئی بھی جس, کوئی جس, جس کے لیے نظر و نیاز دیا جاتا ہے یا جس سے مدد طلب کی جاتی ہے قیامت کے دن وہ جب ان سے پوچھا جائے گا ان کو خبر نہیں کہ یہ ہماری پوجا کرتے تھے لیکن قیامت کے دن ان کو یاد دلایا جائے گا سامنے لا کر کے کھڑے کیے جائیں گے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھتے ہیں لوگ حضرت عصا علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے یا عیسہ تم نے یہ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پاک ہے ہم نے تو صرف وہی بات کہی تھی جس کا ت نے حکم دیا تھا لیکن اگر کہاں بھی ہو تو تو جانتا ہے ان کا اللہ ملغیو تو دل کی باتوں کو اور غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے تو جب حضرت موسا علیہ السلام لائے جائیں گے اسی طرح تمام معبودات جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے لا کر کے لوگوں کے سامنے یہاں تک کہ سوجاد بھی اکٹھے کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ تم جن کو پوچھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دے گا درختوں کو بولنے کی طاقت دے گا اور وہ سب ان کی عبادت سے انکار کر دیں اس کے بعد سب پتھروں کو یا اس طرح کی چیزیں جن کو پوجا کیا کرتے تھے ان کو سب کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا انکم من دون اللہ حسب و جہنم حنطم اللہ علیہ سب جہنم کی ایندھن بنا دیے جائیں گے جو اللہ تعالی نے جیسا کہ پتھروں اور درختوں کے بارے میں یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نخواستہ اس میں ڈالے جائیں گے نہیں جو پتھر یا درخت جو عام طور پر پوجے جاتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ فنا کرے گا ہر اس چیز کو کوئی اگر درخت کو بھی پوچھتا تھا یا کوئی جانور کو پوچھتا تھا اس کو بھی فنا کرنا ہے اللہ تعالی کو آخر میں فنا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پتھر اور درخت کے قسم کے جو معبودات لوگوں کے تھے انہی کے ساتھ ان کو جان میں ڈال دیا جائے گا تاکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ہم واقعی گمراہی میں تھے وہ کان حوبے عبادت ان کا برین اس کی تفسیر علماء نے بہت لمبی چوڑی کی ہے لیکن بہرحال دعا کا جو تفصیل کی جاتی ہے کہ دعا یا طلب کسی چیز سے دو قسم کیا ہوتا ہے وہی ہی ایک ایسی طلب ہوتی ہے ایسی درخواست ہوتی ہے یا ایسی مدد ہوتی ہے جو آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے ہر ایک آپ جیسا کہ عربی کا شعر ہے کہ چاہیں نہ چاہیں یا مانے نہ مانے ہر ایک ایک دوسرے کے خاتم ہیں بادل لبادل والی لنگے شہر ہو ختم ہو آپ جاتے ہیں کسی درجی کے پاس آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن ان کے محتاج ہیں ان کی مدد کے محتاج ہے اگر وہ بائی کاٹ کر دیں آپ کا تو آپ کا کپڑا نہیں سلا جائے گا اسی طرح اگر ان کو ضرورت پڑی علاج کی ڈاکٹر ان, کو ان کا علاج نہ کریں تو وہ ان کا علاج نہ چلے گا ایک دوسرے کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ففرت بنا رکھی ہے ان چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد یہ شرعی چیز ہے بلکہ مدد کو نہ لینا یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرض اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اس کے ساتھ دوا بھی نازل فرمائے تداوے عباد اللہ اللہ کے بندے دوا کیا کرو تو جب دوا کیا کریں گے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے حکیم صاحب کے پاس جائیں گے یہ مدد مطلوب ہے سرحطوری لیکن وہ مدد جس کی صرف اللہ تعالیٰ ہی طاقت رکھتا ہے یہ ان سب کی یہ سب شرکت سامنے سے ہے اور وہی آئن ہے اس میں کوئی شک نہیں تاکہ سمجھنے میں غلطی نہ ہو بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی کہ ہم کسی سے مدد نہیں طلب کریں گے ہم بیٹھے رہیں گے ہمارا کھانا پینا ہمارے سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دے گا اللہ کا حکم ہوگا تو دے گا ایک سامنے کسی نے کہا بھائی بچوں کی شادی کیوں نہیں کرنا بچوں کی نہیں بچوں. کہا اللہ کا حکم جب ہوگا تو ہو جائے گا نہیں یہ چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کے استعمال کرنے کو واجب کیا ہے آدمی کو اگر سامنے کھانا رکھا ہے تو کھا کر کے نہیں کھائیں گے یا منہ بڑھا کر کے نہیں کھائیں گے تو کھانا منہ میں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ بغیر کسی اسباب کے بہت سی چیزیں نہیں حاصل ہوتی ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھے آدمی کہ نہیں ہم اسباب بھی نہ استعمال کریں اسباب کا استعمال کرنا بھی یہ ایک عبادت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے اپنی اٹھنی کو چھوڑ کر کے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ توکل کے معنی کیا ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی اٹھنی کو چھوڑ دیا ہے صحیح کہا نہیں اے عقیل عقیل ہے وہ اللہ اس کو باندھ دو پھر اللہ کا توقع اللہ کا توقل کرو باندھ دو باندھنے کا حکم دیا ہے یہ نہیں کہ چھوڑ دو اللہ توقل وہ کہیں بھی چلے جائے گی پھر آ کر کے تمہیں ملے گی نہیں اسباب ہیں اس کو باندھ دو اس کے بعد توقل کرو ہو سکتا ہے کوئی آ کر کے اس کی رسی بھی کاٹ دے ہو سکتا ہے وہ توڑ لے جب اللہ کا توقل اللہ کی مدد رہے گی تو یہ سب چیزیں نہیں ہو پائیں گی اپنی حد تک جو کچھ کرنا ہے اس کو آپ کا کرنا واجب ہے یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں توقل کا مطلب یا اللہ سے مدد دینے کا مطلب یہ کہ ہم کسی سے یہاں تک کہ جا کر کے ہوٹل میں کھانا بھی نہیں خریدیں کیونکہ ان سے مدد دینا ہو جائے گا تو یہ چیز بہرحال ایک عام بچہ ہو یا کافر ہو مشرق ہو یہ بھی اس چیز کا اقرار نہیں کرے گا اور اس کو قبول نہیں کرے گا کہے گا یہ تو عین حقیقے کے خلاف ہے اسلام جو ہے عقل اور دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے عقل اور دین میں تصادم نہیں ہے عقل کے ساتھ چلتا ہے اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم توقل اس طرح کریں گے یا اللہ سے مدد مانگیں گے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے گھر میں بیٹھے ازدہے کی طرح ہمیں روزی آتی رہے گی یہ چیز بہرحال غلط ہو جاتی ہے جو چیز اللہ سے مانگنی ہے اگر نہ مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا ادا کہا نہیں گیا بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب دعا ایک لفظ میں ایک روایت میں ادعا مقل عبادہ ادعا جو ہے یہ عبادت کی مغز ہے لیکن یہ روایت جو ہے اسنادی طور پر ضعیف ہے اصل روایت جو صحیح ہے اب دعا حل عبادہ مقل سے حول عبادہ میں زیادہ طاقت ہے یعنی دعا جو ہے وہی عبادت ہے اور دوسرا لفظ جو ضعیف لفظ ہے ادعا مخل عبادہ دعا جو ہے عبادت کی جڑ یا عبادت کی مغز ہے اس میں کمزوری ہے صحیح لفظ جو ہے کہ دعا وہی عبادت ہے کیونکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی انکساری اپنی کمزوری اپنی توازو اپنی حاجت ظاہر کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے بہت ہی پسند ہے یہاں تک کہ گناہ کر کے آدمی جب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ لو لمت نبو اگر گناہ نہ کرو ہم نے پیدا کیا ہے کہ اس طریقے پر اور اس فطرت میں کہ تم گناہ کرو گے لیکن تمہارے اوپر واجب ہے کہ توبہ بھی کرو لیکن اگر تم یہ سمجھ لو کہ ہم گناہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے اٹھا کر کے ایسی قوم لائے گا کہ گناہ بھی کریں گے اور پھر توبہ بھی کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غلطی ہو فوراً اللہ کے سامنے آپ سجدارز ہوں دعا کریں رب جگ فر لیور رب جگ پھر لی ولی والے یہ بھی ایک عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ چشپاں کرنا یہ شرک ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے جا کر کے کسی قبر کر کے ہمیں معاف کر دیجیے آج ہم نے گناہ کیا ہے تو یقیناً اول تو عقل کا سے کوئی بات کر رہا ہے عقل اس کو نہیں مانتی کہ جا کر کے مٹی کے سامنے آپ اپنے سجدے کو رگڑیں اور اس سے مانگیں اپنی زمین کو رگڑیں اور اس سے مانگیں یہ عقل بھی نہیں مانتی دوسری بات ہے عقل سے بڑھ کر کے شریعت نے اس کو آئے نے کہا ہے بہرحال یہ چیز جس کو کہا جاتا ہے عبادت یا دعا طلب یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت میں رکھا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو اگر دوسرے کے ساتھ کیا آپ نے یا دوسرے کے ساتھ اس کا تعلقات نے جوڑا دوسرے سے مانگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آئین شدت ہے اور یہ بہت بڑا گنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیب المختر رحی دادا و یکش و اجالا مغل اللہ جب تم پریشانیوں میں گر جاتے ہو تو تمہاری دعا کو کون قبول کرتا ہے یہ عین واقع تھا کوئی ادارہ کی وہ بالکل دا اللہ مخلصی نہ یہ قخبار جو دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا یہ فطرت ہے ہر انسان کی کہ جب دوسرے اوقات میں وہ اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں لیکن جب آین اس مصیبت میں گر جاتے ہیں کہ اب کا عالم آ رہا ہے ہلاکت کے کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا ہے اور جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور وہ کشتی بھون میں جاتی تھی تو صرف اللہ ہی کو مخلص اور یہ کر کے کہ اب تو ہی بچا سکتا اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے پکارتے ہیں اسی طرح ایک صحابی کے اسلام کا طریقہ وہ جیسا کہ آیا ہے فتح مکہ کے وقت اکرما نام تھا ان کا اکرما بن نبی جہل نہیں دوسرے اکرما ہے فتح مکہ کے وقت بہت سے لوگ بھاگ گئے فتح مکہ جب ہوا سناٹھ ہجری میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مدد کی اللہ تعالی نے اور آ کر کے آپ مکے میں فاتح طور پر داخل ہوئے ایک زمانہ تھا کہ آپ کو بھگایا تھا سب نے اور آپ چھپ کر کے جان بچا کر کے نکلے تھے اور ایک زمانہ آیا کہ اللہ کے فضل سے فاتح فوج لے کر کے آپ داخل ہوئے اس وقت آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے گھر میں گھس جائے گا اس کو امن ملے گا حضرت ابو سفیان بیچ میں راستے میں حضرت عباس کے خاندان کے تھے اپنے قریبی کے دوست تھے حضرت عباس جا رہے تھے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا آپ کی مدینے سے مکے کی طرف حرکت کا علم نہیں تھا راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم مکے کو فتح کرنے جا رہے ہیں راستے میں جب آپ اترے تو پیارے رسول کی اجازت مکے کے قریب اترے اور جا کر زہران جو قریب میں ہے آپ اس کو دیکھنے جا کر کے یہ سب جگہیں دیکھیں تاریخ کے طور پر تو یہ جو آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کا قبر ہے نوریہ میں اسی کی بائیں طرف لائن لے کر کے آپ جائیں گے تو ادیبیہ تک کا علاقہ اس بیچ میں ایک قریہ اب بھی ہے مرز زہران کے نام سے مشہور ہے کہتے ہیں لوگ تو وہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان کی بہرحال ایک بڑے آدمی شریف آدمی ان کو فکر ہوئی آئے تو دیکھا کہ خبر پہنچ چکی ہے مکے والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنا چاہتے ہیں حضرت ابو سفیان اس وقت کافر تھے کچھ لوگوں کو لے کر کے نکلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی حضرت عباس ردی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے کسی مقصد سے مکے ابو سفیان سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پوچھا کہ یہ اور یہ بھی ایک سیاست ہے کہ پیر رسول کی جنگی سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ دور تک پھیل جاؤ اور جہاں تک ہو سکے دور دور تک اپنے کھانے وغیرہ پکانے والی آگ جلاؤ جب نکلے تو دیکھا کہ بہت بڑی فوج ہے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں حضرت ابو سفیان کے دل میں روب وہی بیٹھا کہا کہ یہ تو بہت بڑی فوج ہے اور قریش کو بھی اب تو قریش جو ہے ہلاک کر دیے گئے اور ختم کر دیے جائیں گے مل امیٹ کر دیے جائیں گے حضرت ابو سفیان گزرتے گئے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حضرت عباس نے کہا کہ چلو کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دربار میں تم کو لے چلتے ہیں ایمان لے آؤ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو خط تھا وہ خط فی الحمر دن کے لیے چھوڑ دو تاکہ میں سوچوں حضرت عباس نے کہا کہ وہی لامن سال اس گردن کو الگ ہونے سے پہلے ہی ایمان لیا کیونکہ اب موقع نہیں ہے کھینچ کر کے لے گئے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دربار میں ان کو پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ خود کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں واللہ ہی ما اللہ ماں اسلم تو اللہ من فنس یعنی ڈر کر کے میں اسلام رہا ثم ادخل اللہ علیہ اب ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو میرے دل میں داخل کر دیا یہ ہے فتح مکہ کا کہ موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں کہاں سے شروع ہوئی دبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ من دخل اللہ ابو سفیان ہاں حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان یہ سردار قوم ہے ان کو کوئی ایسا تمغہ دے دیجئے تاکہ ان کی عزت ہو نبی <تصفح> کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن ہے اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ان کو بھی امن ملے گا دیکھیں یہ تمغہ دیا تمغہ شرف دے دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ملے گا کچھ لوگ تھے وہ بھاگے ان میں ایک اکرما تھے نام میں پورا نہیں جان رہا ہوں اکرما نام کے نام تھے یمن کی طرف سمندر کے راستے سے بھاگنا چاہے راستے میں گئے تو سمندر بھور میں, بھور میں پڑ گئی اور وہ ڈوبنے کے قریب آ گئی سب نے کہا کہ اب اس وقت لات اور ازا کام نہیں آئیں گے صرف اللہ تعالیٰ کام آئے گا اللہ تعالیٰ ہی کام دیں گے تو انہوں نے کہا کہا وہ ہی اگر اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مدد کر سکتا ہے تو کسی وقت کوئی نہیں مدد کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا تو پہلے ہی جا کر کے اپنا ہاتھ میں پیرے رسم صلی اللہ علام کے ہاتھ میں ڈالوں گا دیکھیے بھائی دادا اللہ مخلص بھئی دارہ کے بل قن کر دا اللہ مخلصن القل کی بات ہے آپ آدمی سوچ سکتا ہے اسی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت کے بارے میں کلام پاک کو آپ جگہ جگہ دیکھ جائیے جہاں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے ج... غیر اللہ کی عبادت کرتے شرک کرتے اف اللہ تاخلون اف اللہ اف الب سرون اب لحم عبیہ امل اللہ بسربیا کیا آنکھ ہے دیکھ نہیں رہے اس آنکھ سے تو یہ سب چیزیں ہیں عقلی بات بھی ہے انہوں نے عقل سے کام لے کر کے کہا کہ آج کے دن اگر اللہ کے علاوہ لات اور اس کام نہیں آ سکتے تو پھر کسی دن وہ کام نہیں کر سکتے اور وہی قسم کھا لیا کہا اگر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اس مشکل سے یا ڈوبنے سے تو سب سے پہلے جا کر کے میں یہ دی پی یا رسول اللہ, اللہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ رسول کے ہاتھ ہاتھ ڈال کر کے عمال ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے حقیقت اس کی یہی ہے حقیقت اس کی یعنی لیکن پرانے زمانے کے کپار ایسے تھے تاریخ میں آتا ہے کہ جب سلیبی قوموں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو ترکیہ میں کہتے ہیں کہ اس وقت تصوف کا بہت زیادہ زور تھا اور قبروں کے ساتھ تعلقات جو ہوتے ہیں تصوف کا ایک تعلق جو ہے قبروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے مراقبہ کرتے ہیں قبروں سے علم لیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب فوجیں ان کی آ کر کے گھیر لیا انہوں نے چاروں طرف تو دوڑ کر کے علما قبروں کے پاس جا کر کے اور ان سے مدد مانگنے لگے رونے گر گئے لگے اسی حالت میں فوج داخل ہوا اور ایک ایک کو قتل کیا بخار تو سمجھتے تھے کہ ایسے گاڑے وقت میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا ہے لیکن اس زمانے کے مسلمان ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ اس گاڑے وقت میں بھی انہی سے مدد لیتے ہیں سبحان اللہ یہ تاریخ کی امانت ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے سبحان اللہ تو کھانے کا مطلب ہے کہ جو شخص جو ذات یا جو کوئی بھی کسی وقت بھی نہیں مدد کر سکتا ہے وہ گاڑھے وقت میں بھی مدد نہیں کر سکتا گاڑھے وقت میں مدد کر سکتا دوسرے وقت میں بھی مدد نہیں کر سکتا اس وجہ سے افام جیب المبتر ریزادہ اللہ ہی کے علاوہ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو مبتر یا پریشان حال کی دعا کو صرف اللہ ہی قبول کرتا ہے وہ یکس خود اور ان کو پہنچی ہوئی مصیبت سے نجات دیتا ہے وہ جہاز کو مختلف اور تمہیں زمین میں رکھ کر کے تمہاری حفاظت کرتا ہے خلیفہ کا مطلب ہے ایک گیا دوسرا آیا باپ مرا بیٹا بیٹا مرا باپ اس کا بچہ ہوتا اس طرح ایک دوسرے کے خلیفہ کون بناتا ہے اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سب انتظام کر رکھا ہے الا ہما اللہ کیا اللہ کے اعلیٰ کوئی دوسرا اللہ بھی ہے یہ دیکھیے کلام باغ کی آیت ہے اور یہ عقل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ آدمی سوچے عقل سے بڑھ کر کے شریعت کا مسئلہ عقل کے ہلاک کسی حالت میں نہیں ہو سکتا وقتبرانی غور وکتبران بنادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا بہت سے منافع تھے لیکن ایک منافق کا قصہ یہ ہے یوں علم و بہت سے منافق تھے تو وہ تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے مسلمانوں کو یہ باور کراتے تھے کہ ہم مسلمان ہی ہیں اور اندر اندر وہ مسلمانوں کے خلاف رکھنا اندازیاں مسلمانوں کے خلاف جتنا انگیزیاں کرتے رہتے تھے تو ان میں سے ایک منافق جس طرح کا دیا تھا یو ضلومن وہ مسلمانوں کو تکلیف کی باتیں تکلیف کی باتیں کرتا تھا تکلیفیں دیا کرتا تھا فقار باز بعض مسلمانوں نے کہا بعض صحابہ کے نے کہا کو بنا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم استغاثہ طلب کریں اس منافق کے بارے میں نستغیس بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اس منافق کے خلاف تار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم استغاثہ کریں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لا ہو بھی یہ جان لو تاکیدی بات ہے ان لا ہو لاستا بھی مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا ہے اسے اس معلوم ہوا کہ استغاثہ کا شرعی لفظ جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے غوث صرف اللہ تعالیٰ ہے مغیث صرف اللہ تعالیٰ ہے کوئی غوث